ای ربكما پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے مذکورہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جنوں انس کے لیے اپنی گناگن نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت کریمہ میں انہیں مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گی یہ ان گنت نعمتیں تم سے تقاضا کرتی ہیں کہ اس کے احسانات کا دل سے اعتراف کرو اور زبان و عمل سے اس کا شکر ادا کرتے رہو امام شوکانی نے قطبی کا قول نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے جنوں انس کو ان کی یاد دلائی ہے اور ہر دو نعمت کے ذکر کے درمیان آیت فب ربت و زبان یعنی ایج تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کے ذریعے بار بار اپنی نعمتوں کو یاد دلا کر ان کی تمبی کرنی چاہیے ویسے ہی جیسے ایک آدمی کسی شخص پر مسلسل احسان کرتا رہتا ہے اور وہ شخص مسلسل احسان فراموشی کرتا رہتا ہے تو وہ آدمی اس سے کہتا ہے کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم محتاج و فقیر تھے تو میں نے تمہیں پیسے دے دے کر مالدار بنا دیا تھا کیا تم اس کا انکار کر سکتے ہو کیا تمہیں یاد ہے کہ تمہارے پاس سواری نہیں تھی تو میں نے تمہیں سواری دی تھی کیا تم اس کا انکار کر سکتے ہو حسین بن فضیل کا قول ہے کہ اس آیت کے تکرار سے مقصود بندوں کو تمبی کرنی اور ان کی غفلت دور کرنی ہے تاکہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور ہر حال میں اس کے شکر گزار رہیں امام بغوی نے لکھا ہے کہ یہ آیت اکتیس بار دہرائی گئی ہے اور استقرار سے مقصود بندوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانی ہے کہ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں اور وہ ان کے مقابلے میں ان کی جانب سے ذکر و شکر کا مستحق ہے